نہیں بھائی میں زبیر بات کر رہا ہوں کراچی سے جی زبیر صاحب تو مجھے ایک دو سوال کرنے تھے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کی نماز جنازہ صاحب ایمان کی نماز جنازہ اگر کسی بد عقیرہ شخص نے پڑھا دی تو اس کا کیا ہے اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ شوہر اور بیوی کے برابری کے حقوق کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے یعنی کس خطہ تک جو ہے نا وہ برابری کی حد ہے اس کی ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا اوکے سر جی ہاں ایک یہ کوشچن کیا تھا کہ کیا یہ تو کلیئر ہو گیا کہ عورت جو ہے اگر شوہر نانف کا دے رہا ہے تو پھر ایک پیسہ بھی بغیر اجازت شوہر کے لے گی تو حرام اور گناہ کبھی رہے لیکن یہاں میں ہم نے وہی قید لگائی کہ شوہر کی ناراضگی کا اندیشہ ہے اگر شوہر نے اخلاقاً یہ کہہ دیا ہے کہ تم جو مرضی جیت سے نکال لو تو اس کی اجازت ہے یا دلالت ہو کہ وہ نکال لیتی ہیں شوہر بالکل برا نہیں مانتے مطلع ہونے پر تب تو اجازت مانی جائے گی لیکن اگر نان نفقہ دینے کے بعد شوہر اس پر ناراض ہوتا ہے یہ کی کیوں نکالتی ہیں تو پھر حرام اور گناہ کبیرہ ہے ہاں اگر شوہر نانفقے میں کوتا کا مرتکب ہو رہا ہو تو جتنی کوتا کا مرتکب ہو رہا ہے اتنی مقدار میں بغیر شوہر کی اجازت کی بھی نکال سکتی ہیں بھائی نے پوچھا کہ منگیتر سے کیا بات چیت فون پر کرنا جائز ہے تو فون پر بات چیت بالکل ضرورت کے تحت جائز ہو سکتی ہے کوئی ذہنی ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے اگر ایک دوسرے کی پسند یا ناپسند کو بیان کرنا مقصود ہو تاکہ آئندہ زندگی میں موافقت پیدا ہو تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے کسی قسم کی فہش کلام یا فضول گفتگو اس میں بالکل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی قبرستان میں کیا کریں بھائی نے پوچھا تو قبرستان میں سب سے پہلے تو جب داخل ہوں تو دعا پڑھیں السلام علیکم یاد القبور والی دعا سیکھ لیجئے اس کے بعد قبور پہ پاؤں ہرگز نہیں پڑنے چاہیے حتٰ جمکان اگر راستہ صاف ستھرا ہے تو ننگے پیر قبرستان میں جانا یہ سنت کریمہ ہوتا ہے سوئی. اور قبر پہ فاتحہ وغیرہ پڑھیں اس میں کچھ بھی آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں قرآن پڑھیں سالے ثواب کریں اور آہستہ سے واپس آ جائیے صحیح. نماز کا طریقہ یہاں بیان کرنا تو تھوڑا مشکل ہے بہت طویل ہے ان یہ ہمارے احکام شریعت پروگرام اگر رات والا دیکھیں تو اس میں ہم تفصیل سے طریقہ بیان کر رہے ہیں م. تو وہاں سیکھ لیجئے آئی بروز بہن نے کہا ہمیں سن نہیں سکی تھی کیا شوہر کے لیے آئی بروز بنوا سکتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جو عورت حسین بننے کے لیے بھوموں کے بال نوچے اس پر اللہ کی لانت ہے تو اس میں شوہر کی خوشنودی یا خوشنودی حاصل نہ کرنے کا کوئی دخل نہیں ہے بس بات یہ امپارٹینٹ ہے کہ اگر عورت قبول صورت ہے یا خوبصورت ہے اور مزید خوبصورت بننے کے لیے بھوگے کے بال نوچے گی تو سر کے تحت آئے گی اور اگر بال بدنما محسوس ہوتے ہیں چہرہ بدنما محسوس ہوتا ہے تو صرف خوش کی طرف مائل کرنے کے لیے اگر یہ عمل کیا جائے تو شرحان اس کی اجازت ہوگی عورت اور یہ کہتی ہیں مرد کی نماز کے مختلف ہے سجدہ کیا عورت مرد کی طرح کر سکتی ہے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ بیان فرمایا اس میں مردوں عورت کے علیحد عہدوں کو تخصیص نہیں بیان فرمائی ایک طریقہ بیان فرمایا لیکن دیگر احادیث کریمہ میں عورت کے لیے بہت زیادہ سمٹنے اور پردے کے احکام جاری فرمائے اس سے کہا نے نتیجہ نکالا کہ یہ مطلق جو نماز کا طریقہ بیان فرمایا اس میں سے عورت ان طریقوں کو اختیار کرے جس میں سمٹ کر کا وہ کام کرے اور اس کی بے پردگی کم سے کم ہو صحیح. تو اس لیے مطلب یہ سجدہ وغیرہ جو ہے عورت کو کہا جاتا ہے کہ خوب سمٹ کر کرے مردوں کی طرح پھیل کر مت کرے تصدیق تفصیل پڑھنا چاہتی ہوں شوہر اجازت نہ دیں تو کیا کر سکتی ہوں دیکھیں تفسیر کا جاننا کوئی فرض عین یا فرض کفایا نہیں ہے کیونکہ صرف تفسیر جاننے سے احکام پہ انسان متلع نہیں ہو سکتا احکام پہ رہتے ہی سیکھنے ہوتے ہیں صحیح. تو تفسیر کی نفس ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں شوہر کی نافرمانی کا ارتکاب کریں ہاں اگر مسائل سیکھنا مقصود ہوں تو پھر شوہر سے ریکویسٹ کریں وہ اگر نہیں سکھاتا یا اس کا انتظام نہیں کرتا تو پھر بلا اجازت شرعیہ شرعی احکام سیکھنے کے لیے عورت نکل سکتی ہے جس کی ضرورت اس کو روزمرہ زندگی میں ہے جا سکتی ہے اس کی ہوگی یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے شاید فرمایا کہ جہیز لانت ہے اس پر بیان فرمایا تو یہ کوئی حدیث پہلی بات تو ہے کہ نہیں یہ عوامی قول ہے کہ جہیز لانت ہے حدیث بالکل نہیں ہے دوسرا یہ کہ ہم نے جہیز پر تفصیلی کیا کہ اگر باہم رضو مندی سے کوئی چیز دی یا لی جا رہی ہے تو یہ رسم ممانعت اس کی نہیں ہے ممانعت اس صورت میں آئے گی جب لڑکی والوں سے بیجا مطالبہ کیا جائے اور بلا ضرورت سوال کیا جائے اس صورت میں ممانعت ہوگی باقی باہم رضامندی سے اگر وہ معاملہ طے کرتے ہیں حالات کے یا شہر کے یا خاندانی تقاضے کی وجہ سے تو اس کی اجازت ہوگی ماں بھائی نے پوچھا کہ ماں باپ اولاد پر سختی کریں بار بار روک ٹوک کریں اور جب اولاد جواب میں کچھ کہے تو اسے گستاخی قرار دیا جائے تو کیا کریں مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کا جو مرتبہ ہے وہ ایک بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہر ایک کی ذہن ہر ایک کی فطرت آپ کے ذہن اور فطرت کے مطابق ہو جائے ضروری نہیں ہے یہی ذہنی اور فطرتی اختلاف بعض اوقات جو انتشار کا سبب بنتا ہے اولاد کچھ چاہ رہی ہوتی ہے والدین اس کو دے نہیں سکتے ہیں اور اس میں پھر یہ معاملہ ہوتا ہے دائرہ ادب میں رہ کر اگر اپنے حق کا بیان والدین کے سامنے بھی کیا جائے تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا لیکن جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر بار بار کہنا اور پھر گستاخی کی طرف مائل ہو جانا یہ غیر مناسب حرکت ہوگی اس میں پھر یہ صورت ہے کہ صبر کرتے رہیں اور معاملہ اللہ تعالی پر چھوڑ دیں یہ ایک ایک ایک ایک ایک کہا دی دی پر لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے سندید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کال ہمارے ساتھ ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا کہاں سے سلیم بھائی میں زاہد لاہور سے بات کر رہا ہوں سرجازہ نشین حضر داتا گجی بخش رحمت اللہ علیہ لاہور سے سبحان اللہ میاں صاحب کیسے آپ اللہ کا احسان ہے جی جی فرمائیے تسلیم بھائی میرا ایک سوال ہے جو عورتیں اپنے والدین یا بہن بھائی یا شوہر کے بزرگ مراد کے خلاف لفظ جانا چاہتی ہیں یا کام ایسا کرتی ہیں شریعت ان کے لیے کیا ہے کام کرتی ہے اچھا حکم دیتی ہے ٹھیک ہے اور کچھ کہنا چاہیں گے بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب یہی طرح سے یہ سعودی عرب سے کال تھی کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ بلڈنگ خریدنا چاہتے ہیں تو بینک سے ریکویسٹ کرتے ہیں بینک آپ کی طرف سے اس کو خرید لیتا ہے جیسے ایک لاکھ میں خریدا پھر دو لاکھ میں رینٹ بیس پر یا مطلب وہ قسطیں وغیرہ مقرر کر کے دیتا ہے تو دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں ایک صورت ناجائز ہے ایک جائز ہے سے خریداری کر رہا سے خریداری کر رہا ہے اس سے اور پھر اس پہ پر پروفٹ لے رہا ہے تو یہ تو شرن ناجائز ہے کیونکہ گویا کہ وہ جب آپ کی طرف سے لے رہا ہے تو وہ رقم آپ کے قرضہ ہوگی اور قرض پہ جب آپ نفع دیں گے تو یہ سودی معاملہ ہو جائے گا جس کی اجازت نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نشاندہی کر دیں کہ میں اس بلڈنگ کو لینا چاہتا ہوں بینک خود ایک بائک مشتری کے حیثیت سے اس کو خرید لیں بینک کی ملک ہو جائے گی پھر آپ اسے بینک سے قسطوں میں خریدیں چاہے ڈبل قیمت میں خریدیں یہ جائز ہے لیکن اگر وہ آپ کی طرف سے خریداری کرے گا تو یہ ادھار خریداری ہوگی قرض بن جائے گا اور اس پر نفر لینا شرن جائز اس دوران میں وہ بینک کے نام ہونا ضروری ہے ہاں بینک اپنے نام سے لے بس بینک خرید لے اور ان کو پھر وہ قسطوں میں دے دے پھر صحیح ہے ایک مسئلہ یہ ہے انہوں نے پوچھا کہ فطر نماز جماعت کے ساتھ رمضان میں ادا کرتے ہیں بعد میں کیوں نہیں کرتے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے صحابہ کرام کا کا طریقہ رہا ہے لہٰذا ہم اسی کو فالو کرتے ہیں عورت یہ بہن نے کہا کہ جب عورت اچھی سٹڈی کر لیتی ہے تو پھر وہ کام کیوں نہ کرے جب وہ شوہر کے شانہ بشانہ چل سکتی ہے تو हुँ. اور فنہوں نے کہا کہ مرد مر جائے تو بچوں کی لوکر کے لیے بھی یہ مستقبل کے اوپر نگاہ رکھتی ہے بہن نے بہت اچھا کوشچن کیا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں عورت کا اپنی صلاحیتوں کا استعمال کے کئی طریقے ہیں جسے ابھی ہم نے گفتگو کی ضروری نہیں کہ اگر آپ نے اچھی اسٹڈی حاصل کی ہے تو آپ اس کو جاب کے ذریعے ہی ثابت کریں کہ میں میری یا اس کو استعمال کریں آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں صحیح صحیح ایک پڑھی لکھی ماں ایک اچھے انداز سے تعلیم حاصل کی ہوئی ماں جتنے بہترین انداز سے اپنے بچوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کر سکتی ہے شاید ایک جاہل والدہ ایسا نہ کر سکے تو آپ اس میں اس کو یوز کریں دیگر یہ انہوں نے کہا کہ مستقبل کے اندیشوں کی وجہ سے ایسا ہو جائے تو شریعت مستقبل کے اندیشوں کا لحاظ نہیں کرتی ہے اور مرد کو عورت پر مقرر کیا گیا ہے کہ اس کا نان نقہ مقرر کرے گا ابھی اندیشہ کے سیکنڈ ہم شور سے نکاح کریں گے حالات پتنی کیسے ہوں گے کیسے نہیں اس کو ہمیں اپنے اندیشوں کو ختم کرنا پڑے گا اس امر کی وجہ سے جبکہ اس کو شادی کا موقع بھی مل رہا ہو ایک مرد اس کو نانک کا فراہم بھی کر رہا ہو پھر اگر عورت سے اس اندیشے کی وجہ سے کہ پتہ نہیں صحیح ملے گا کہ نہیں ملے گا हुँ. تو یہ تو پہلے شوہر کے حق میں بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح ملے نہ ملے تو اس لیے مطلب یہ رسک تو لینا ہی چاہیے تاکہ آپ کا عمل شریعت کے تابع ہو جائے ایک یہ کہا کہ کیا شوہر کی اجازت کے بغیر عورت احتکاف میں بیٹھ سکتی ہے جبکہ شوہر نے گھر سے نکال دیا ہو हुँ. تو چونکہ شوہر نے نکال ہی دیا ہے हुँ. تو اب وہ اس کی اجازت درکار نہیں ہے اب اپنے میکے میں احتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں ہاں اگر وہ رجوع کرنا چاہے شوہر رجو کرے تو پھر آپ کو احتکاف ختم کر کے اس کے ساتھ جانا چاہیے کہ وہ شوہر کا کہنا ماننا واجب ہے हुँ. اس صورت میں پھر آپ احتکاف کی قزا کر لیجئے گا چھوٹا بچہ جائے احتکاف میں آ بھی سکتا ہے جا بھی سکتا ہے اس سے میں کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے کا عورت کا گھر کیا ہے پہلے میکہ ہوتا ہے پھر شوہر کے پاس جاتی ہے شوہر نکال دیتا ہے تو عورت کا گھر کیا ہے تو عورت کو یہ دیکھیں اب یہ میکے سے جانا یہ تو ایک فطری تقاضہ ہے ایک معاشرتی تقاضا ہے کہ وہ سسرال جائے گی हुँ. اگر شوہر اسے بلا ضرورت نکال دیتا ہے تو یہ شوہر کی اپنی غلطی ہے हुँ. شریعت کے بنائے ہوئے قانون کا سکم نہیں ہے हुँ. اس میں کوئی کوتاہی کمی نہیں ہے نقص نہیں ہے صحیح. یہ تو شوہر کی کوتاہی ہے نا صحیح. تو عورت کو تو شریعت نے ہر مقام پہ تحفظ دیا ہے हुँ. جسے مفتی صاحب استعمال کرتے ہیں ملکہ کا, کا. کہ عورت کو تو ملکہ بنایا ہے ہر جگہ اس کو سراخوں میں بٹھایا ہے پہلے والد صاحب اس کی کفالت کریں گے پھر شوہر کرے گا بھائی بہن کو حکم دیا گیا ہے ہر طریقے سے عورت کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے لہذا یہ ذہن میں یہ خیال پیدا نہ کریں کہ شاید اللہ نے ہمیں بے سہارا کر دیا اللہ نے تو قدم قدم پہ آپ کو سہارا فراہم کیا ہے ہاں سہارا فراہم کرنے والا اپنے عمل میں کوتاہی کا مرتکب ہو تو ہم شرع قانون کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں ایک یہ پوچھا کہ یہ عورتیں جو ہے بہن نے کہا کہ اپنی آزادی کا ناجائز استعمال کرتی ہیں دوپہرے والے دن آزادی دیتے ہیں تو پھر وہ بغاوت پر اتر آتی ہیں تو یقیناً اسی بات ہے جو شریک یداد کی پابندی شروع میں نہ کرے صحیح تو بعد میں اس بات کی توقع کرنا کہ بچے ہماری مرضی کے اور ہمارے ذہن کے تابع ہو کر بالکل چلیں گے یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو شروع سے ہی تربیت ایسی رکھنی چاہیے اگر کوئی بدعقیدہ نماز جنازہ پڑھا دے کہتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گی تو نماز جنازہ نہیں ہوگی اسے دوبارہ پڑھنا چاہیے واقعی وہ اگر بدعقیدہ شخص ہے تو हم. یہ کہتے ہیں میاں بیوی بی کے برابری والے حقوق یہ مفتی صاحب نے تفصیلی اس پر کلام کر دیا کہ انسانیت کے ناطے تو دونوں بالکل برابر ہیں صحیح اور گھر کے اور باہر کے حوالے سے دونوں برابر ہیں کہ گھر میں عورت کی حاکمیت ہے باہر مرد کا معاملہ ہے ان معاملات میں تقریباً یہ برابر ہوتے ہیں باقی اگر مرد عورت ایک ساتھ ہوں گے تو اس صورت کے اندر مرد کو حاکم بنایا ہے عورت کو محکوم بنایا ہے باقی حقوق تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں صحیح یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت مردوں کے مزاج کے خلاف بات کرے تو شریعت اسے کیا کہتی ہے یعنی شوہر کی مرضی کے خلاف والد والی صاحب بھائی کی مرضی کے خلاف تو اس پہ سخت وعیدے ہیں اگر کوئی عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ ایسی عورت پر اللہ کی لانت ہے لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ وہ نافرمانی کس اندازی کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے اس کے اسباب کیا ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میں اس کی نافرمانی کرنا حق بجانب ہو اور آپ اپنے نفسان تقاضے کے تعے کر رہے ہو گناہ کے مڑ نہیں کر رہے ہو گناہ گنا کے مڑک پر ہو تو وہ خاص بیان کی جاتی تو اس پر کلام کرتے ہیں صحیح تو اسلام میں جو پردے کا تصور ہے آ, عورت کے لیے آ, یہ آزادی کے منافی تو نہیں ہے کہیں یہ نہیں؟ آزادی کے منافی نہیں مطلب جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ دوسرے معاشرے والے یورپین کنٹریز میں کہا جاتا ہے کہ یہ عورت کی آزادی کے منافی ہے اس کو پردہ دے دینا تو پردے کی حکمت پر اگر ہم پہلے بات کر لیں اور اس کی وجہ پر اگر بات کر لیں تو زیادہ بہتر چیز سامنے آ جائے گی کولا شامل کرتے ہیں پہلے السلام علیکم اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں گجرات سے مشیر عرفان بات کر رہی ہوں جی فرمائیے آپ سب کو پہلے میرا اسلام اور رمضان مبارک آپ کو بھی رمضان مبارک بھائی میرا کویشچن یہ ہے مفتی صاحب سے کہ اگر ہسبینڈ مطلب کسی وجہ سے ناراض ہو مطلب مین وجہ بھی نہ ہو گھر میں سے کسی کے دہاوے میں آگیا ہو باہر ہے تو مطلب فون بھی کر رہے یا رمضان کا پورا ماں ان سے بات نہیں ہو رہی رابطہ نہیں ہے تو ان کی اجازت کے بغیر اعتقاف بیٹھ سکتے ہیں ظاہر ہے اس کے دوران اگر ان کا فون آئے تو گھر میں سے کوئی نہ کوئی تو بتا ہی دے گا لیکن مطلب بیٹھ سکتے ہیں ہم اتفاق ابھی ابھی بالکل مفتی صاحب نے ہی بتایا جی بالکل ابھی اس بات کا جواب دیا ہے آپ نے دیکھا نہیں میرا خیال ہے چلیں سر آپ دوبارہ شارٹ شارٹ دے شارٹا پھر آپ کو بالکل ضرور ابھی پھر جواب دیتے ہیں جی مفتی صاحب کیا کہیے یہاں پردے سے عورت کی آزادی پہ کوئی پابندی نہیں لگتی کیونکہ پردہ اور آزادی دو علیحدہ چیزیں ہیں آزادی پہ ہم نے گفتگو کی جس میں ہم نے عورت کے جو حقوق تھے جو تقاضے تھے جو ضروریات تھی اس حوالے سے گفتگو کی پردہ عورت کو ایک تحفظ عطا کرتا ہے اور اس پردے سے بلکہ عورت بنسبت نسبت بغیر پردے کے زیادہ ریلیکس ہوتی ہے زیادہ آزاد ہوتی ہے بغیر پردے کے مفتی صاحب نے ذکر کیا جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو کتنی نگاہیں تکتی رہتی ہیں اور وہ پھر کس طرح گھر سے باہر نکلتی ہے اور دوبارہ کس طرح گھر تک پہنچتی ہے اس کے لیے اسلام نے ایک ادب کی اور احترام کی اور عزت کی چادر عطا کی جو قبل از اسلام چھین چکی تھی نظی کریم علیہ السلام نے دوبارہ تھا فرمائی احتکاف کے حوالے سے جو ابھی دوبارہ سوال آیا کیا کہتے ہیں باہر, شوہر باہر ہے وہ کال کر ہی نہیں رہے تو اجازت, اجازت طلب کرنے کا بظاہر کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے لہٰذا یہ احتکاف میں بیٹھنا شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کہلائے گا یہ بیٹھ سکتی ہے اور پھر شوہر کو اطلاع دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح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 جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ فکرانی کا کیا حکم دیا گیا ہے uh -huh. فکرانہ ہم نے مولانا صاحب سے یہاں پہ کروایا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاول کھاتے ہیں تو چاول کے حساب سے دیا جائے گا اور اگر آپ آٹا کھاتے ہیں تو آٹے کے حساب سے دیا جائے گا uh -huh. تو کیا حکم دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ایک ہی انسان کو فکرانہ دینا چاہیے uh -huh. کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم سب کو دے سکتے ہیں کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو آپ مختلف چیزوں سے فطرہ ادا کر سکتے ہیں کھجور سے بھی کر سکتے ہیں جو منقع ان کے بھی نصاب بنائے ہیں صحیح. آٹا کا اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ اگرچہ چاہے آپ چاول کھاتے ہوں گھر میں آٹا تو یوز ہوتا ہی ہے صحیح. تو حساب کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے صحیح. تو جو گھر میں آپ آٹا کھاتے ہوں اس کے دو کلو پچاس گرام آٹے کی قیمت نکال لیجئے وہ ایک شخص کی طرف سے صدقہ فطر کی مقدار بنتی ہے صحیح. اور یہ کسی ایک کو ہی دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا اس کو آپ ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی دے سکتے ہیں لیکن یوں نہیں کریں گے کہ ایک ہی فطرے کو دو ٹکڑے کر لیں اچھا مثلا چالیس روپئے بن رہا ہے بیس ایک کو دے دیا بیس ایک کو ایک مستحق کو کم از کم ایک فی تو پورا پہنچنا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اسے دس افراد ہیں تو آپ ایک صدقہ فطر ایک کو دے دیں دوسرا دوسرے کو دے دیں تیسرا تیسرے کو دے دیں لیکن ایک صدقہ فطر کو تقسیم نہیں کریں گے صحیح اور بھی سوالات ہیں بس ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام فوہاد بات کر رہا ہوں جی وہاں سے جی فواد صاحب تمام لوگ جو اس پروگرام میں موجود ہیں اور جو سن ہیں سب کو سلام بہت وعلیکم بہت, وعلیکم بہت سلام, سلام وعلیکم السلام سوال میرا یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں اسلام میں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ غیر محرم کے سامنے نہیں جا سکتی تو یہ جو کالجز میں پڑھ رہی ہیں لڑکیاں جیسے کلاس رنرز ہیں ان کے ٹیچرز ہیں ریسپشنسٹ ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں وہ سارے غیر محرم ہیں हुँ. تو ان اور لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے اسلام کے مطابق ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب جی ہاں اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت کا تحقق دیکھا جائے گا हु. اگر تو کوئی بہن ایسے کالج میں ایڈمیشن لے سکتی ہیں کہ جہاں پہ ٹیچر ساری خواتین ہوں اور ڈیلنگس تمام خواتین سے ہوں گی تو یہ نور الور ہے اور عین شریعت کے تقاضے کے مطابق ہو سکتی ہے اس میں سب سے پہلے تو ہم یہی کہیں گے اگر کہ لڑکی پرائیویٹ تعلیم حاصل کر سکتی ہے تو بہت ہی اچھا ہے کہ گھر سے سب امتحان کے لیے نکلے اور اس کے علاوہ نہ نکلے لیکن اگر ایسی مجبوری ہے کہ اس کو جانا ہی پڑے گا تعلیم کا فقدان ہے یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں کہ اچھی تعلیم کی وجہ سے لڑکی جاتی ہے تو سیکنڈ پھر یہ ہونا کی آپشن کہ ایسے کالج میں ایڈمیشن اگر اس کے اندر بھی ممکن نہ ہو جیسے سب سے قریب کو ایسا کالج ہے ہی نہیں اتنے دور کیسے جائے گی لڑکی پرائیویٹ بھی, بھی اتنی سہولیات نہیں ہیں हुँ. تو پھر وہاں پر وہ پردے میں رہ کر کر سکتی ہے جیسے کہ وہ گھروں کے اندر بھی تو ڈیلنگ ہوتی ہے رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے رابطہ ہوتا ہے بازار وغیرہ جاتی ہیں خواتین وہاں دکانداروں سے گفتگو ہوتی ہے اس معاشرے میں ہزارہ مقامات پر مردوں کے ساتھ ان کو رابطہ کرنا ہی پڑتا جی ہے تو وہاں پہ انتہائی احتیاط کے ساتھ ہنسی مذاق نہ ہو شریک و اجاز کے لحاظ رکھ کے بچی تعلیم حاصل کر سکیں اچھا مفتی صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کالج سکولز میں یونیورسٹیز میں جو کو ایجوکیشن ہے وہ مرد کی بھی صلاحیتوں کو بڑھانے کام آتی ہے کہ وہ صنف مخالف کو دیکھتا ہے تو زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے زیادہ بہتر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے آفیسز میں ہم دیکھتے ہیں ماحول ہے کہ ایک لڑکی اگر آ جائے گی کم از کم یا دو لڑکی آ جائیں گی تو آفس کا ماحول پاکیزہ ہو جائے گا شائستہ ہو جائے گا یعنی کو ایجوکیشن کے لیے ایسی دلائل دینا مطلب یہ کوئی اسلامک کانسیپٹ ہے جی نہیں کوئی اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے اور یہ کوئی لاجک ہی نہیں ہے فلنت اس طرح کہنا کہ لڑکیوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے دماغ کام کرتا ہے یہ مطلب کوئی لوجک نہیں ہے یہ بات کہی جاتی ہے بہت زیادہ کہی جاتی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی شیطانی کانسیپٹ کیونکہ شیطان نے سب سے پہلے یہ کوشش کی تھی کہ حضرت عدم علیہ السلام کو جو کہا تھا قرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس لیے کیا تھا اس نے وسوسہ دیا تھا یوب دیا हुँ. تاکہ ظاہر کر دے اس چیز کو جو چیز ان کے چھپانے کی ہے تو یہ کوئی اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے ٹھیک ناظرین ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے کون ہیں اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے آج ہم بات کر رہے ہیں عورت کے حوالے سے عورت کی آزان کے حوالے سے اور اب ہم جو, جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ معاشرے جس طرح معاشروں کا اختلاف ہم دیکھتے ہیں مختلف تہذیبوں کا اختلاف دیکھتے ہیں مفتی صاحب کہا جاتا ہے باہر کے معاشروں میں اور وہ تہذیب عورت کے حوالے سے ایک, ایک مسلمان عورت کے حوالے سے اسلامک کانسیپٹ کے حوالے سے عورت کے بارے میں وہ بہت زیادہ بدگمانی کا شکار ہو گئے ہیں بلکہ کر دیے گئے ہیں اگر میں یہ جملہ کہوں کہ کر دیے گئے ہیں عورت کے پردے کے حوالے سے عورت کی آزادی کے حوالے سے زیادہ یہ بات کی جاتی ہے جی دونوں تہذیبوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں اور اس کی حکمتیں کیا ہے دیکھیں حکمت دونوں تہذیبوں میں جو واضح فرق وہ یہ ہے کہ وہاں پر آزادی کے نام پر ہر کام کو جائز قرار دے دیا گیا ہے عورت باہر نکلتی ہے ہر جائز کام اس کے لیے ہر ناجائز کام کو جائز کر لیتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں بھی آزادی تفریق ہے نہیں ہے مرد اور عورت میں وہاں تفریق بھی نہیں ہے اور گناہ کے ارتکاب میں بھی کوئی تفریق نہیں ہے جو مرد کر رہے ہیں بے حای کے ساتھ عورت بھی اس کو قبول کر رہی ہے تو وہاں کی وہ تہذیب ہے جس کو وہ آزادی کا نام دیتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ مشاہدہ کریں گے تو ہمارا مذہب اسلام بھی عورت کو آزادی دیتا ہے لیکن چند خیودات کے ساتھ صحیح. تو وجہ فرق بالکل نمایاں ہیں اور اس کا فائدہ اور نقصان بھی بالکل نمایاں ہے کہ ہمارے یہاں پہ معاشرے میں جو عورتوں کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں ان کا ریشو نکال لیجئے اور اس مقام پر ریشو جو ہوتا ہے وہ نکال لیجئے وہاں پہ کنواری لڑکیوں کا مطلب پریگنٹ ہونا وہاں پر کتنا ہے اور یہاں ریشو کتنا ہے آپ اندازہ کر لیجئے اتنا زیادہ یعنی گناہوں کا ارتقاب ہے اس کو انتہا نہیں اور میں گزارش کروں گا کہ ہمیں کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آسان سی بات یہ ہے کہ جو وہاں پر لوگ رہتے ہیں مسلمان ہیں مسلمان کمیونٹیز ہیں کسی سے آپ رابطہ کر کے وہاں کے حالات معلوم کر لیں جو حالات وہاں کے بتائیں گے اس کو سننے کے بعد اگر واقعی کسی کا ایمان زندہ ہے تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ان قیودات کی پابندی کرنے کی توقع قطع فرمائی اسے کچھ دن پہلے کال آئی تھی آپ نے سنا ہوگا شراب کے موضوع میں جب ہم کلام کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یہاں پر آ کے ویکینڈ پہ اندر دیکھ لیں تو آپ متنفر ہو جائیں قوم سے کہ یہ کر کیا آ رہے ہیں بالکل جانوروں کی طرح وہ پی کے نالیوں میں گرا ہوا ہے کوئی بری حرکتیں کر رہا ہے اول پھول بک رہا ہے تو یہ جو آزادی کا ہم ایک منظر دیکھتے ہیں میڈیا پر یا دور سے دیکھ کر اور پھر اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اس کی حقیقت اس وقت ظاہر ہوگی جب کبھی ہم سامنے اس کو دیکھیں تو اس لیے ہماری جو آزادی ہے قیودات کے ساتھ حقیقی آزادی یہی مفتی صاحب جس طرح ہم دیکھتے ہیں وہاں پر نارملی یہ ہو رہا ہے کہ مرد اور عورت لڑکا اور لڑکی یہ کہتے ہیں کہ ہم شادی سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ رہ دکھیں گے اگر ہمارے مزاج ملتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں تو ہم شادی کے بندھن میں بس جائیں گے اچھا اس دوران میں اولاد بھی ہو جائے گی ان سب چیزوں کے باوجود پھر تباہی بربادی ہی زیادہ کیونکہ اصل سے ہٹ رہے ہیں پھر اتنی بدگمانی کیوں ہے اسلامی احکامات کی اور جبکہ یہ وہاں ساری چیزیں مفتی صاحب نے بھی جس طرح فرمایا کہ سب چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر اور اس کے برے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے نظر آ رہے ہیں اس کے باوجود وہ اس بدگمانی کا شکار کیوں ہے اسلامک کانسیپٹ کے حوالے سے اسلام میں عورت کی آزادی کے حوالے سے اتنی بدگوانی کیوں پائی جا رہی ہے اس کا جواب میں آپ سنوں گا ایک کالر شامل کرتے ہیں پہلے السلام علیکم वालेकुण वालेकुण السلام علیکم وعلیکم السلام سر کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں جسمان بات کر رہا ہوں انگلینڈ سے جی فرمائیے ہاں جی پہلے سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب کو بہت سلام پیش کروں گا وعلیکم السلام بہت اچھا لگتا ہے یہاں بیٹھ کے مفتی صاحب کا سب جو بتاتے ہیں سب چیز کو کہتے ہیں اس کو سننا हुँ. اور جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے हुँ. کہ یہاں کے ممالک میں جو یہاں کے لوگ ہیں جس طرح کا وہ کام چلتے हुँ. وہ کرتے ہیں हुँ. وہ لاکھ لاکھ اللہ شکر ہے کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان ملک میں پیدا ہوئے हुँ. اور بڑا اللہ کا کرم ہے اس چیز کا جی ہیرا مفتی صاحب سے ایک کوشچن ہے میں معذرت چاہتا ہوں دوست ایک وقفے کا, کا وقت ہے اور یہ وقفہ بھی سہری ٹائم میں سہری کا وقفہ ہے سہری کا وقت ہے آپ بھی کچھ جو کام نپٹانے ہیں جلدی جلدی کرائیے ہم واپس لوٹ رہے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم ساوری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور سید محمد ریحان قادری صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں عورت کے حوالے سے عورت کی آزادی کے حوالے سے عورت اللہ رب العزت نے اس کے محبوب نے کیا مقام عطا فرمایا ہے کیا عزتیں عطا فرمائی ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور مفتی صاحب سے میں نے وقفے سے پہلے جو سوال کیا تھا کہ مغرب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ان کے سامنے ہے اس کے باوجود اسلام کے حوالے سے اسلامک کانسیپٹس کے حوالے سے اسلامک احکامات کے حوالے سے اتنی بدگمانی پھر اس کے باوجود کیوں پائی جاتی ہے جی موتی صاحب یہاں ہاں صاحب دیکھیں جہاں تک بدگمانی کا تعلق ہے غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوتی ہے بندہ غلط فہمیوں مبتلا ہوتا ہے تو بدگمانی پیدا ہوگی صحیح کسی کے بارے میں غلط فہمی اسلام کیا ہے اس کا سہم حاصل کیے بغیر ہم اسلام کے بارے میں خود تاثر قائم کر لیں غلط ہے صحیح. آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو اسلام کی حقیقی روح سے ناواقف ہیں हुँ. اسلام نے کس کس کے کیا کیا حقوق دیے हुँ. اسلام تو ایک انسان کو پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں اور مرنے کے بعد قبر تک حقوق دیتا ہے صحیح. رہا یہ کہ مغرب اگر اس بات پر کہ وہاں پر عورتوں کو کچھ زیادہ آزادی ہے تو یہ بات یاد رکھے کہ مغرب نے عورتوں کو آزادی نہیں دی مغرب نے اس مرد کو آزادی دی جو پہلے عورت تھی آج پہلے عورت کو باہر نکالا وہ سارے کام کروائے جو مردوں سے کروائے جاتے ہیں وہ سارے حقوق سلط کیے جو عورتوں کو دیے جاتے تھے وہ سارے احترام سلط کیے جو عورت کے عورت ہونے کی بنیاد پر تھے اس کے بعد اس عورت کو عزت دی ہے جو گھر سے باہر نکلتی ہے جو گھر مردوں کی طرح شانہ بشانہ چلتی ہے مردوں کے معاملات میں چلتی ہے اسلام نے جس عورت کو عزت دی ہے عورت کو بحیثیت عورت ہی دی ہے اس کو گھر سے باہر نکال کے اس وہ ذمہ داریاں زائد نہیں ڈال دی جو عورتوں کے اوپر نہ تھی کیونکہ کچھ عورت کے خود ذاتی عوارض ہیں کچھ ایسے ایام ہیں کچھ ایسی ضروریات ہیں اس بنیاد پر عورت نے اس کو حق سارے دیے ذمہ داریاں اس قدر نہیں دی جتنی مرد کو دی اس لیے ہم دیکھیں تو عورت اور مرد کے حوالے سے مغرب اور مشرق کے اندر بہت زیادہ فرق ہے کہ کوئی اتنا برڈر مسلمانوں نے نہیں ڈالا اسلام نے نہیں ڈالا جتنا مغرب نے ڈالا हुँ. تو اگر پہلے اسلام کے حوالے سے فہم حاصل کر لیا جائے کہ اسلام نے عورت کو کس حیثیت سے کیا مقام کیا ہے हुँ. اور پھر دونوں کو سامنے رکھ کے موازنہ کیا جائے غیر جانب تارانہ تو واضح طور پہ سامنے آئے گا بلکہ خود مغربی مفکرین نے اس بات کا اظہار کیا کہ واقعی اسلام نے عورتوں کو صحیح اس کی فطرت اور اس کی تخلیق کے مطابق حقوق کیے ہیں صاحب ہمارے ہاں جو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمات بنی ہوئی ہیں ہیومن رائٹس تو ایک انسان کے رائٹس ہیں آ, لیکن وہ زیادہ تر عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کام کر رہی ہیں اور جو آ, حقوق کے نسواں کے لیے خاص طور پر کام کر رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر الگ صحیح کردار ادا کر رہی ہیں ایسے اداروں کا قیام میں تو کوئی حرج نہیں ہے جیسے کہ آپ نے بالکل ابتدا میں اشار فرمایا تھا کہ بعض علاقے ایسے ہیں جس میں عورت کو اس کے بنیادی حق سے معروم کیا جا رہا ہے جی. ایسے اداروں نے ان کی نشاندہی کی ہے اور وہاں کی عورتوں کو ان کے جائز حقوق بھی دلوائے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہنڈریڈ پرسینٹ ایسے جو ادارے ہیں وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں لیکن ہاں ان اداروں کو یہ چاہیے کہ جب آپ ایک مسلمان ملک میں کام کر رہے ہیں تو آپ اسلام کو فوق دیجئے اور اسلام کی روشنی میں عورتوں کے پہلے حقوق کا تعین کرنے کے بعد پھر آپ یہ مشاہدہ کیجئے کہ معاشرے میں کس مقام پہ عورت اس حق سے معروم ہے اور پھر اس کو وہ حق دلوانے کے لیے اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے کام کا تھوڑا سا فرق ہے ہم بھی دیکھیں یہی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی وہی کوشش کر رہے ہیں آپ باقاعد ایک تنظیم ایک ادارہ بنا کر کوشش کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے لیول پہ بیٹھ کر ہم بھی اپنی گفتگو کے ذریعے ذہنی تعمیر کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ آپ کا ادار بہت مؤثر ہو اور یہ ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ ہمارا کردار آپ سے زیادہ مؤثر ہو جائے لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ ہم آہنگی چاہیں ایسے ادارے چاہیں کہ مطلب علما کا طبقہ بھی ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو بہت بہتر ہے کہ وہ ریکویسٹ کریں اگر ان کو نہیں معلوم کہ عورتوں کے حقوق اسلامی لحاظ سے کیا ہے کہاں تک خود ہے کہاں تک پابندی ہے اگر آپ اس پابندی کے مطابق کام کریں گے تو آپ کا کام سراہا جائے گا انشاءاللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی हुँ. اور اگر اس کے مطابق آپ کام نہیں کریں گے اس سے آگے نکل جائیں گے हुँ. اور عورتوں کو اس راستے پر لے جائیں گے جس راستے کو شریعت ان کے لیے ممنوع قرار دیتی ہے हुँ. تو معاشرے میں عدم توازن کی فضہ ضرور پیدا ہوگی اور اس تمام بگاڑ اور انتشار کا ذمہ دار تو اس قسم کے ادارے ہوں گے صحیح مفتی صاحب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مرد زیادہ ٹھیک ہیں یا عورت اوورال آل زیادہ ٹھیک ہیں یقیناً اچھے برے مردوں میں بھی ہیں اور اچھی بری عورتوں میں بھی ہیں ہیومن رائٹس کی یہ تنظیمات اور بالخصوص حقوق نسواں کی وہ تنظیمات کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ذاتی جو ان پر ذاتی زندگیوں میں ایک مرد کا انفلوئنس وہ خواب بیڈ انفلوئنس ہی رہا ہو وہ اس کی چڑ میں اس کی زد میں تمام مردوں کے خلاف ایک چارٹر لے کر ایک دستور لے کر اور سڑک پر نکلتی ہوں یا کوئی ایسا ادارہ قائم کر رہی ہو تو یہ اول تو ایسا ہے کیا کچھ اس میں کچھ ریشو ہے ایسا اگر ہے تو کیوں ہے دیکھیں جہاں تک تعلق ہے کچھ غلط انداز اور رویہ تو ہر ادارے اور ہر سطح پر ہوتا ہے اچھے بھی برے بھی مفتی صاحب نے ایک پہلو ذکر کیا جو باقاعدہ عورتوں کے حوالے سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے وومن رائٹس کے حوالے سے بہت سارے اچھے حقوق اور اچھی خدمات انہوں نے دے لیکن بعض جگہ جیسے آپ نے ذکر کیا ویسا بھی ہے हुँ. کہ وومن رائٹس کے نام پر باقاعدہ ایک مرد اور عورت کا مقابلہ ہے۔ اور باقاعدہ جو ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے اب یہ الگ بات ہے کہ اس کے اسباب کیا ہے کہ آیا مردوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی پوسیبل ہے یہ مردوں کا رویہ دار... ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ مردوں نے کچھ ایسی زیادتیاں کر رکھی ہو ایک معاشرتی طور پر دباؤ کا شکار کر دیا ہو لیکن معذرت کی بات کرٹ رہا ہوں میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ یہ انہی مردوں کے خلاف ہوگا جن کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے جی ہاں وہ اپنے شوہر کے خلاف نہیں کریں گے اپنے والد کے خلاف نہیں کریں گے اپنے بھائی کے خلاف نہیں کریں گے حالانکہ وہ بھی مرد حضرات کی ایک فہرست میں آتے ہیں है. تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک ذہنی تعمیر کہیں سے کی گئی ہے جس کی وہ معاشرے کے اندر اس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں है. اور اس کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے ایک عورتوں کے اندر مردوں کا ایک تشدد کرنے والے شخص کا تصور پیدا ہوتا ہے ایک ظالم انسان کا سب تصور پیدا ہوتا ہے یہ چیز بہت زیادہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنے گا اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ملکی حالات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اس لیے ان تمام امور میں احتیاط اور کچھ کت کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے جی عرب ضرور کروں گا کہ جو بھی وومین رائٹس کے دعوے دار ہیں تو ان کو قرآن اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے چار بنانا چاہیے ہاں اسے دستور بن یہ نے دیے ہیں قرآن نے دیئے ہیں نا صحیح تو قرآن ضرور ان کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ قرآن نے حقوق دیے ہیں منشور وہ ہونا چاہیے اس طرح مردوں کے خلاف ایک میں بالکل اس بحث میں یقیناً ہم نہیں پڑھ رہے کہ مرد غلط نہیں ہو سکتا یا عورت غلط نہیں ہو سکتی ہے دونوں غلطی پر ہو سکتے ہیں انسان ہے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن کسی چیز کو بنا کر اوور ایک مردوں سے نفرت پیدا کرنا اور اس معاشرے کو مرد کا معاشرہ کہہ کر ایک مردوں کے خلاف ایک باقاعدہ ایک تحریک چلانا ایک موومنٹ پیدا کرنا اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں معاشرے پر دیکھیں آپ تھوڑا سا تاریخ کی طرف جائیں گے نا تو یہ چیز لڑائی مختلف ادب مختلف ادبار میں کبھی مرد عورتوں کے خلاف علم بغاوت اٹھائے ہوئے تھا کبھی اس کے رد عمل میں عورتوں نے علم بغاوت اٹھایا باری باری یہ سلسلہ جاری رہا تھا اور باقاعدہ جو ہے وہ انسانی نسلیں اور انسانی معاشرہ اس حوالے سے تباہ ہوتا رہا برباد ہوتا رہا اور وہ اسی افراد و تفریح میں اور رساکشی میں رہے اور وہ نقطۂ توازن حالانکہ یہ دونوں مرد اور عورت ایک زندگی کے باقاعدہ سی... زندگی کے سفر کے حصہ ہیں سی... گاڑی کے دو پہیے ہیں سی... ان دونوں کے بغیر زندگی کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی سی... یقین نازیم یہاں پر ایک مختصر سبقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ اور وقت چونکہ مختصر ہے اللہ صاحب کچھ پیغام آج کے موضوع کے حوالے سے جی ہاں میں دو پیغام ارض کرنا چاہوں گا ایک تو بہنوں کے لیے کہ آج کے پروگرام آپ نے سماعت فرمائے ہوگا کوشش یہی کیجئے کہ سب سے پہلے اپنے وہ حقوق جان لیں کہ جو شریعت نے آپ کے لیے مقرر فرمائے ہیں اور ان حقوق کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیں سیکھت کہ ہمیں کس انداز سے ان کے حقوق کو حاصل کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے اس کے لیے عملی کوشش کرنے چاہیے پھر آپ کے لیے کوئی شرع لحاظ سے رکاوٹ نہیں ہے نیز آزادی کے صحیح تصور کو جاننے کی کوشش کریں سیکنڈ جتنے بھی میڈیا پہ جو پروگرامز آتے ہیں جو اس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں یا تیار کرتے ہیں پروگرام ان کی خدمت پہ ہمارے پیغام اور گزارش ہے کہ اس قسم کے پروگرام کرنا کہ جس سے عورتوں میں مردوں کے خلاف بغاوت کے جذبات نمودار ہوں ان پہ تھوڑا سا توجہ کرنا چاہیے جو پروگرام لمیٹڈ ہوتا ہے اس میں مکمل پیغام پوری تفصیل کے ساتھ نہیں جا پاتا اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے معاشرے پر ان پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے تو مثبت اثر ہی مرتب ہو یہ بہت اچھا ہے بہنوں کے حوالے سے یہ میں کہوں گا عورتوں کے موضوع گفتگو کی کہ اسلام نے جب اتنا عورتوں کے حوالے سے اہتمام کیا کہ ان کو اتنا بلند مقام عطا کیا تو اب سب سے پہلے وہ یہ کریں کہ اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھال لیں پھر جتنی بھی غیر اسلامی رسمیں ہیں گھروں سے ڈالنا عورتوں کا کام ہے ہماری بہنوں کا کام ہے پھر اس کے بعد قرآن کو آپ اپنے گھر میں لائیے اس کو نافذ کیجئے اس کی تعلیمات کو عام کیجئے بالخصوص ایک جو غلط فہمی ہے کہ عورت اپنے شوہروں کو سمجھا نہیں سکتی یا متاثر نہیں کر سکتی غلط ہے عورت سمجھائے عورت بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے مرد کو عورت اگر یہ کہہ دے کہ مجھے داڑھی والے لوگ پسند ہیں تو آپ کا معاشرہ بدل جائے گا اس لیے عورت اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کو اپنے گھر بھائیوں کو ہر ایک کی تربیت کرے کہ اسلام نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے یہ تصور ذہن سے نکال دیں کہ مردوں میں اگر ابراہیم بن عدم تھے تو عورتوں میں رابعہ بصری بھی ہیں اسلام نے مسابات دی ہے دونوں کو برابری اور عظمت عطا کی ہے بہت شکریہ آپ آب تینوں آباد کا حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور سید محمد ریحان قادری صاحب ہمارے ساتھ تھے سید محمد ریحان قادری انشاءاللہ آخر میں مناجات پیش کریں گے اور ہم سب ان کے ساتھ پیش کریں گے بات یہ ہے کہ آج ہم نے عورت کی آزادی کے حوالے سے بات کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت آزادی کو سمجھ لے اسلام وہ دین ہے کہ جس نے وہ چارٹر دیا وہ منشور اور وہ دستور دیا کہ آزادی کا تصور تبدیل کر کے رکھ دیا آزادی کا کانسیپٹ تبدیل کر کے رکھ دیا عورت کی آزادی کھلے عام جس طرح چاہے گھومنا پھرنا نہیں ہے آزادی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اسے تحفظ فراہم کیا جائے اس کے سر پر باپ کا سایہ اس کے ساتھ بھائیوں کا سایہ اس کے ساتھ شوہر کا سایہ اس کے ساتھ جوان بچوں کا سایہ یہ سب چیزیں اس کا تحفظ ہیں اور یہ تمام معاشرہ جب اسے مل کر تحفظ دیتا ہے اور اس تحفظ کے ساتھ جب وہ سر اٹھا کر چلتی ہے تو یہ اس کی آزادی کا تصور ہے یہ کانسیپٹ اس کی آزادی کا کانسیپٹ ہے اسلام نے ان اور وہ عورتیں پیش کی ہیں ان عورتوں کا تصور پیش کیا ہے کہ جن میں حضرت خدیجت, خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا آتی ہیں جن میں حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی انہا آتی ہیں کہ جنہیں خاتون جنت کہا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا جیسی شخصیات آتی ہیں تو یقینا ہمیں انہیں آئیڈیل بنانا چاہیے اور پھر ہی ہم جان سکیں گے کہ حقیقی عورت کون سی عورت ہے آج کی سنہری بات سرکار دو عالم صد اللہ علی وسلم نے بارہا اسلام یہ تلقین فرماتا ہے اسلام یہ تلقین کرتا ہے کہ کھانے کے بعد پلیٹ کو بہت اچھی طرح سے برتن کو بہت اچھی طرح سے صاف کیا جائے بلکہ صاحب کرام یہ کہا کرتے ہیں فرمایا کرتے تھے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ واری وسلم کی پلیٹ دیکھا کرتے تو بہت سی پلیٹوں میں پہچان لیا کرتے کہ یہ سرکار کی پلیٹ ہے اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ صاف ہوا کرتی تھی بلکہ کئی بار تو اسے دھونے کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی سائنس اس کی میڈیکلی توسیق کرتے ہوئے یہ بات کہتی ہے کہ جب برتن کو بالکل صاف کیا جاتا ہے تو کھانے میں جو مادنیات ہیں اور جو وٹامنس ہیں جو جو برتن کے نیچے تک چلے جاتے ہیں جب اسے صاف کر کے کھایا جاتا ہے اور پلیٹ کے بالکل ہچلے ہسلے یا برتن کو بالکل صاف کر کے کھایا جاتا ہے تو وہ تمام وٹامنس بھی اس کے ساتھ اور وہ تمام جو معدنیات مادن ہیں وہ بھی انسان کے پیٹ میں جاتی ہیں اور وہ اچھے اثرات ڈالتی ہیں سائنس نے یہ بات ہمیں آج بتائی ہے آخر سلاۃ السلام نے یہ بات ہمیں آج سے کب و بیش چودہ سو سال پہلے بتا دی تھی کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے تجسس پھیلائے ہوئے تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے کل پھر آپ سے انشاءاللہ شاء ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل انشاءاللہ اللہ دو بجے کیو ٹی وی پر ایک مرتبہ پھر سحری تام کے ساتھ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے تسلیم صابری کو اجازت دیجئے تسلیمات دم مان کی پیاری فضا کا ساتھ ہو شمع لولاک نورے کب ریا کا ساتھ ہو قبر میں اور حشر میں تیری رضا کا ساتھ خالی ہو خالی یا تیر تری کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہر مشکل کشاک کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہر مشکل کشا سات ہو بھول جاؤ تیری الفت میں ہر تک تکلیف کو جھیل جاؤ تیری رحمت سے ہر تک لی کو شادیے دیدار حسن صفا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہر مشکل کشاک کا سات ہو خود سنی میں سر me مشکل کو ساتھ ہو بار بارشیاں سے نہ دب کر یہ کوئی سختی اٹھائے مدحت محبوب کا اتنا سلا میں شر دار عشتے مو کا ساتھ ہو بولتے بیدار عشتے مو کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشاک کا ساتھ ہو محشل جب, جب کہ ہو نزدیک راہ پل سیرا آپ کے صدقے میں تہ ٹھیک راہ پل سر دھار سے تلوار کی باریک راہ پل رات یا الہی جب چلوں تاریخ راہ فل سرات تابے کاشمی نور الدا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ سے کا سات ہو جب پڑھے مشکل شہر مشکل کشاک سات ہو جب پڑے مشکل شہر مشکل کشاک ساتھ ہو